ذا هاربا من بالله بال الله بالاتع الله کہہ دیجئے میرے رب نے بے حیائی کو فحاشی کو حرام کیا ہے بازہ رجحا وا وطن جو بے حیائی ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو ہر قسم کی بے حیائی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے وطما اور گناہ والے کاموں کو بھی حرام قرار دیا ہے ولب یا حق اور نہ حق سرکشی کو بھی وہ تشریف و بلا ہبال ذلوی ہی سو پالا اور اللہ سبھارا تعالیٰ کے ساتھ بلا دلی شریک ٹھہرانے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ التپ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرنے کو بھی ناجائز قرار دیا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو بے حیائی اور فحاشی کو <تصفح> اللہ سبحانہ صنع نے دین اسلام کے ذریعے یکسر ختم فرمایا حتیٰ کہ وہ چیزیں وہ باتیں جو بے حیائی کا فحاشی کا پیش خیمہ بننے والی تھی انہیں بھی اللہ سکھانا ہوا تھا نے بنا کر دیا روک دیا پہلے ایمان گوبر مردوں سے کہا یا وہ گوبل ہم سوائے ہی بوایا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے ایسے ہی وہ بنا عورتوں کو بھی حکم دیا یگوز نہ میں جب ساری ہندا یا خادنہ فروجہ کہ وہ اپنی نگاہیں پتھروں کے پیچھے رہتے اور اپنی شرمکاہوں کی حفاظت کریں وہ لو بدینہ زینت اور اپنی زینت خوبصورتی وہ ظاہر نہ کریں اب جو زینت ہے عام طور پہ یہ زینت کا لفظ بولا جاتا ہے اس خوبصورتی پر جو کہ انسانی جسم کے علاوہ جو خوبصورتی جسم کے اندر ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے جبال کا حسن جبال اور اس جبال کو مزید چار چاند لگانے کے لیے جو زیبائش اختیار کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے زینت اعلی زینت کو ظاہر کرنے سے منع کر رہے ہیں کہ زینت ظاہر نہ کرو زینت کیا ہوگی کپڑے خوبصورت جو پہنے ہیں اسی طرح زیور وغیرہ یہ چیزیں زینت کے اندر آئیں گی نا انہیں ظاہر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے جب زینت کا اظہار منع ہے تو پھر جمال یعنی جو جسمانی خوبصورتی ہے اس کو چھپا کے رکھنا تو بالاولا فرض پر لادم ہو جاتا ہے بس اوقات زینت کو داخل فل بدن یعنی کہ انسان کے جو جسم کیا حسن و جمال ہے اس کے اوپر بھی لفظ زینت بول دیتے زینت سے مراد یہاں پہ چاہے انسانی جسم کا داخلی حسن و جمال ہو یا خارجی حسن و جمال ہو بر دو صورت کسی بھی قسم کی زیبائش اور خوبصورتی چاہے وہ لباس پہ ہو اور چاہے انسانی جسم کی ہو عورتوں کے لیے مردوں کے سامنے ظاہر کرنا فرمایا مکل مینا تفض الب ساری ہند احمد نفروجا وہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے والا دین زینت اللہ ما زہارا <مِنْحَا> بنہا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اللہ با زہرا بن <مِنْحَا> ہاں وہ زینت جو ظاہر ہو جائے اب اللہ با زہرا بنہا <مِنْحَا> ایسی زینت جو کہ خود ہی ظاہر ہو جائے اس میں دو طرح کی باتیں ایک تو یہ کہ عورت نے مکمل حجاب کا اہتمام کیا اپنے جسم کو اس نے ہر کے طور پر چھپایا لیکن پھر بھی وے دھیان میں کبھی جسم کا کوئی حصہ نظر آ گیا کبھی تھوڑا سا نیچے سرک گیا مسل یا تیز ہوا کی وجہ سے وہ جو چادر نے لپیٹی ہوئی ہے وہ ہوا کے ساتھ اڑی یہ ہے علا بازہ بلحا کا ایک مانا ایسی زیدت جس کو چھپایا بھی جائے تو وہ نہیں چھپ سکتی مثال کے طور پہ عورت کی جسامت اس کا قد کاٹ وں کے لیے یہی کشش کا باعث ہے اب عورت جتنے مرضی کپڑے پہن لے اس کا کد تو نہیں چھپ سکتا یہ ہے اللہ بازار اس کی جو جسامت ہے وہ جتنا مرضی ڈھیلا لباس پہن لے کھلا لباس پہن لے ہاں اس کے جسم کے خط و خال تو چھپ جائیں گے لیکن وہ بوٹی ہے یا سم سمارٹ ہے یہ تو بہرحال معلوم ہو جائے گا یہ ہے اللہ بازرا لا ایسی زینت جو چھپائے نہ چھپے پھر اسی طرح مثال کے طور پہ عورت گھر کے اندر کے لیے موجود ہے مرد کوئی نہیں باہر سے کسی نے دستک نہیں اب یہ دروازے پہ جائے گی پوچھے گی کون ہے کوئی کام ہوگا بات کرے گی بولے گی یا کسی ضرورت کے تحت اس کو باہر نکلنا پڑ جاتا ہے اور وہ مثلا دکان پہ ہی جاتی ہے مجبورا برد کوئی نہیں بچہ کوئی نہیں تو اب اس کے ساتھ وہ بات چیت کرے گی یہ جو عورت کی آواز ہے یہ بھی زینہ ہے اسلام نے بنا کیا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا فرماتے ہیں فلا تخذر میں ملتاؤ فیت باردی کی تل بھی ہی مرا جب تم مردوں سے بات کرو تو پرکشش لہجے میں بات نہ کرو عورت غیر مردوں کے ساتھ گفتگو کرے بات کرے تو اس کے لہجے میں کشش نہیں ہونی چاہیے بانک بت کا اظہار نہ ہو فیتم الدیفی علدی مرا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیمار دلوں والے لوگ ہیں وہ عورت سے اپنے من کی آرزوئیں اور تبدائیں لگا کے بیٹھ جائیں جب ان سے نرم اداس سے بات کرے گی کھل خل کھلا کے بات کرے گی تو وہ ان سے اور آگے دے گی وقلنا نہول بعروفا معروف طریقے سے ان کے ساتھ بات کرو گفتگو کرو صحابہ اتراب کو جب یہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوال مظاہرات کے ساتھ گفتگو کرنے کا آداب سکھاتے ہوئے اللہ سبحانہ ہوا تعالہ فرماتے ہیں و اداس التبو بھی وارا بھی پی جب تک ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھو تو پردے کی اوٹ میں رہ کے ان سے بات کرو پردے کی اوٹ میں یقین کہ دروازہ بند ہی رہ دوں دو عورت ادر ہو دروازہ بند ہو اور ٹھیک ہے جو بات ہے یہ ہے بھی واجاب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے گفتگو کا بھی ایک انداز اور طریقہ کار ہے لیکن باہر عورت بولے گی تو صحیح اس کی آواز مرد کے کانوں میں جائے گی تو صحیح جب اس کو مجبور بولنا پڑے یہ ہے اللہ مظاہر کہ ایسی زینت جس کو عورت میں تو وہ نہ چھپ سکے یہ دو مانے ہیں اللہ کا دہارہ ملا کے کہ زینت کھل جائے کسی سبب سے ہوا وغیرہ سے پردہ اٹھ جائے یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے ان لاکو زہارہ ملا یا پھر وہ زینتیں جو چھپانے سے بھی نہیں چھپتی والیا درا بھی خوموری ہتنا اور عورتیں اپنے کپڑوں کو اپنی بڑی چادروں کو دوپٹوں کو اپنے سیتے کے اوپر ڈالیں مطلب ان کی چھاتیوں کا ابھار جو ہے وہ محسوس نہ ہو عورتوں کو وہ خبر تھی جو پہتی برقے ہے لیکن وہ برکہ بھی اتنا تنگ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کا انگ انگ نمایا ہو رہا ہوتا ہے یہ پردہ نہیں ہے بلکہ پردہ کیا ہے کہ عورت اپنے آپ کو ہر ممکن حد تک چھپا کے رکھے دینا زین تب اللہ بول رہی اور اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر کس کے لیے لی برول ہندنا اپنے خامدوں کے لیے خامد کے سامنے عورت ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے اوغ بنائی ہتنا یا بیٹوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرے اوغا بنائی برول ہندنا یا ان کے خامدوں کے بیٹے اپنے بیٹے اور خامد کے بیٹے خامد کے بیٹے سے مراد سوتیلا بیٹا جو اس کا بیٹا نہیں ہے اور ان کی دوسری بیوی بی سے او اخوالی ہندنا یا پھر اپنے بھائیوں کے سامنے یہ زینت ظاہر کر سکتی ہے او بنی اخوانی ہنا یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی سگے بھتیجوں کے سامنے او بنی اخاواتی ہننا یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے نسا بھی ہننا یا اپنی عورتوں کے سامنے اب یہ بھی قابل بہت زندہ ہے کہ عورت زینت ظاہر کرے کس کے سامنے یہ چند ایک افراد ہے اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں ان میں سے ایک کیا ہے او نساوی ہننا یا اپنی عورتیں یہ اپنی عورتوں کو خاص کرنے کا کوئی سبب ہے طبیع کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملاقات کرے تو اس دوسری عورت کا حلیہ اپنے خامد کے سامنے ایسے نہ بیان کرے گویا کہ یہ اس کو دیکھ رہا ہے اسی کسی کو مدر کشی کرنے کا بڑا طریقہ آتا ہے وہ ایسا خاکہ کھینچتی ہے کہ وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مدعا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ اب اس حکم کی پابندی کون کرے گا مسلمان عورتیں سمجھدار عورتیں اور جو غیر مسلم خواتین ہیں وہ اس کی پابندی نہیں کرے گی اس لیے کہا گی ساری حکمت اپنی عورتوں کے سامنے یعنی مبینہ عورتوں کے سامنے زیب و زیرت کا اظہار کرے جو غیر مسلم خواتین ہیں ان سے بھی وہ کہنا حد تک اپنی زیوائش کو چھپا کے رہے اوبا والا تک یا پھر جو ان کے غلام ہیں ان کے سامنے وہ زینت ظاہر کریں ابھی تا میری نا غری کو یا پھر ایسے بڑے افراد ایسا بڑا آدمی جس کی جنسی خواہش وہ بالکل ختم ہو چکی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگے قبر میں ہے ایسا بڑا آدمی اس کے سامنے بھی اگر اپنی زیب و زینت کا اظہار کر لیں گے تو وہ برابر ہے اب تفلی ادین ادب یہ دھارو آلہ اور ساتھ یا وہ بچے جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم نہیں ہے یعنی عمر کی قید نہیں ہے یہاں پہ عبر بتائیت نہیں کی اب جیسے جیسے ہمارا معاشرہ وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ دس گیارہ سال کا بچہ وہ عورتوں کی بہت سی تو اپنے ماحول اور معاشرے کو مد نظر رکھ اس بات کا عورتوں نے فیصلہ کرنا ہے ذمہ داران درد انہوں نے فیصلہ کرنا کہ یہ بچہ عورتوں کے پاس جائے یا نہ جائے ابرل دین الرو والا اعتبار سال وہ بچے جن کو عورتوں کی کشیدہ باتوں کا علم نہیں ہے والا نبی ارجلی ہند لیبن زینتی ہند اور عورتیں اپنے پاؤں کو زور سے زمین پہ نہ پارے لیو الایو فین ابن ان کی پوشیدہ زیرت ظاہر نہ ہو جائے جب وہ راستے میں چلتی ہوئی پاؤ کے ساتھ شور کر کے جائے گی ایک تو مردوں کی توجہ کا مرکز بنے گی دیکھیں گے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ زیور وغیرہ پہنا ہوا ہے تو اس کی چھڑکار وہ مردوں کے کانوں تک جائے اس لیے کہا ولاض نبی ارجن ہندی الگ الگ یقین ابن زینتی اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پہ نہ مارے کہیں ان کی جو مفی اور خوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے یعنی جتنی باتیں بے حیائی کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ سبحانہ ال تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ان سب کو ختم کیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلاتے ہیں استعقات فخارا جت من قمرت فمرت مجلیسی عورت خوشبو لگا کے گھر سے اگر باہر نکلتی ہے غیر فہرت لبوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور مردوں تک اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے فرمایا فہیا کا دا و کا یہ عورت زانیہ ہے فل تل تصل میں جل جنابت ہی جنابت کرے سر نبی داغوں کی ہنی سے عورت کی خوشبو وہ مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرے اور مردوں کے دنوں میں غرض قسم کی خواہشات جنک لیں پیر اسلام نے اس کا راستہ بھی مکمل طبقہ پر ختم کر دیا پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بن اوپت